سفا ایک سو چھان میں ایک سو من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفیہ ونفیہ واندر به اللہ دین یخافونا یحشارو الہ ربیہم لیس لہم من دون اللہ ولیم و لا شفیع لعلہ یتقون وہ انگر بھی ہللہ دینا اور اس کے ذریعے ڈرا ان لوگوں کو یہ ہونا جو ڈرتے ہیں اکشر و الا ربی ہم کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے لئی صلیحمد ولیم والا شفیع ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی لہمتخون تاکہ وہ بچ جائیں گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ خانہ نے پیغمبروں کے متعلق فرمایا کہ وہ مبشر اور منظر ہوتے ہیں یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اس آیت میں اللہ سبحانہ خانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار کا حکم دیا ڈرانے کا اور واضح کیا کہ ڈرانے کا فائدہ انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے وہ اندر بہل دینا یا خاک ہونا یو ان لوگوں کو ڈرا جو اس بات سے ڈرتے ہیں جنہیں اس بات کا خوف ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف اکٹھے ہونا ہے تو جو حیات بعد الماد کا یقین رکھتا ہے اخروی زندگی کا جس کو یقین ہے آپ کا ڈرانا فائدہ تو انہی لوگوں کو دے گا اور جس کو آخرت کا یقین ہی نہیں اور اس نے یہ سمجھنا ہے کہ دنیاوی زندگی ہی سارا کچھ ہے یہاں جیئیں گے مریں گے اور بس زمانہ ہمیں ہلاک کر دے گا ان کو نصیحت کرنے اور ڈرانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں اور پھر فائدہ ان لوگوں کو ہے کہ اخروی زندگی میں بھی جن کو یہ یقین ہو لئی صح الم ہی ولیوں والا شفیع کہ اللہ کے سوا کوئی حمایتی کوئی مددگار سفارشی کوئی نہیں اور جو لوگ حشر اور قیامت کو نہیں مانتے انکار پر اڑے ہوئے ہیں انہیں ڈرانے یا نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں سورہ بخارہ میں اللہ سبحانہ خانہ تعلیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا نا سوا ام لم ہوں لا یمنون آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے ایمان کون لائیں گے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ آخرت میں اللہ کے سوا کوئی شفیع کوئی ولی کوئی دوست حمایتی مددگار سفارشی کوئی نہیں کن آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو آخرت سے ڈرتے ہیں رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے کا جنہیں خوف ہے انہیں ڈرائیں کیوں؟ لا يتقون تاکہ وہ بچ جائیں یعنی انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ڈرانے سے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور زیادہ بڑھ جائے گا گناہوں سے باز آ جائیں گے اس آیت سے ان کافروں کا رد کرنا بھی مقصود ہے جو یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے معبود اور ان کے وہ بڑے اولیاء وہ انہیں قیامت کے دن سفارش کر کے اللہ سے بچا لیں گے آج بھی کئی لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دروت نہیں نمازیں پڑھنے کی روزے رکھنے کی زکاتے صدقے دینے کرنے کی دروت ہی نہیں ہے ہم فلام پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیت ہوئے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے چھڑوا لیں گے لے جائیں گے اور کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے نبی کی امتی ہے نبی نے ہماری سفارش کرنی ہی کرنی ہے اللہ سبحانہ ہوا نے ان لوگوں کا رد کیا ہے کہ اپنے بزرگوں کی سفارش پر اولیاء، صلاح شہداء، صدیقین انبیاء کی سفارش اور شفاعت پر تقیہ کر کے بے فکر ہو کے اور گناہ کرتے چلے جاؤ اور یہ سمجھو کہ بس بچ جائیں گے یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا لئی سلحمدو نہیں ولی والا شفیر اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں چل سکے گی کئی تو ظالم ایسے بھی ہیں کہتے ہیں خدا دا پکڑا چھڑائے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے پکڑ لیا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیں گے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باس بھی اللہ کے آگے کوئی نہیں وہ طویل سجدہ کریں گے اللہ کے حضور سجدے میں گرے رہیں گے آخر اللہ سلخانہ ان کے طویل سجدے کے بعد انہیں کہیں گے ارفع راسا کا سر ترتا وشفا اپنا سر اٹھائیے آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا سفارش کریں آپ کی بانی جائے گی اور سفارش بھی کس کی کریں گے جس کے لیے رحمان اجازت دے و اور راضی ہو اللہ جس پر راضی ہو کر جس کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دے گا اس کے حق میں سفارش کی جائے گی اور کسی کے حق میں نہیں ولا تطر اذینہ ید رونا ربا ہوں بل غداتی ولاشی جی جو ری دو نہ وجہ ماں علیہ کا من اسابن شی من اساب فتح دینا اور نہ بالغداتی ولاشیز صبح اور شام پہلے پہر اور پچھلے پہر یو ریدو بچھا ہو وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں ماں علیہ کا تجھ پر ان کے حساب میں سے نہیں ہے وام کا علیہ منشئی اور نہ ہی ان کے حساب میں سے تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ ہے فتح کہ تو ان کو دور ہٹا دے فتح کو نہ مین ظالمین تو, تو ظالموں میں سے ہو جائے گا سعد رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ ہم چھ لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے مشرقین نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ ہم آپ سے کوئی گفتگو کریں اور یہ ہمارے درمیان بولنے کی جرت نہ کر سکے ان لوگوں میں میں تھا عبداللہ بن مسعود اور حزیل کا ایک آدمی اور دو بندے اور تھے جن کا نام میں نہیں لیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال آیا ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ ازا نے یہ آیت نازل کر دی ولادل وجہ <وَجْحَا> کہ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے انہیں اپنے سے دور نہ ہٹا یعنی اللہ کے طالب اگرچہ غریب ہی کیوں نہ ہو انہیں دور نہیں ہٹانا ان کی خاطرداری دوسروں سے مقدم ہے اور فرمایا ما علی من حسابهم من منشئی وما من خصابی کا من ہنشئی آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ذمے آپ کا حساب ہے تو ان کا کیا قصور ہے کہ آپ انہیں اپنے آپ سے دور کر دیں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے و کا اور اسی طرح فتنہ وحدہ واہدم ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ذریعے آزمائش کی لیکول من اللہ علیہ ممبئی نا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے اللہ نے جن پر احسان کیا ہے علیہ ص اللہ بھی آلم ابشا کہ اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ابتدا میں اسلام لانے والوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی اور اکثریت کمزور مردوں عورتوں لونڈیوں اور غلاموں کی تھی دولت مند لوگ بہت کم تھے اور یہی چیز کافر سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی کمزور لوگ ایمان لا رہے تھے تو کمزور لوگوں کا ایمان لانا کافر سرداروں کے لیے آزمائش بن گیا وہ ان غریبوں کا مذاق اڑاتے کمزور تھے تو کے لیے غریبوں کا مذاق اڑانا آسان تھا معاشرے میں وہ ان کا مذاق اڑاتے اور جہاں تک ان کا بس چلتا ان کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے اور کہتے اچھا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے کہتے ہیں نا کہ ایمان اور اسلام اللہ کا احسان ہے اللہ کی نعمت ہے جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے اچھا یہ گٹیا قسم کے لوگ انہی پر احسان ہونا تھا اللہ کا آہا اولا کیا یہ وہ ہیں من اللہ بئینا کہ ہم ہمارے درمیان اللہ نے انہی پر احسان کیا ہے اور اگر مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر ایمان لانا کوئی احسان ہوتا اللہ کا تو یہ احسان اللہ ہم پہ کرتا ہم زیادہ لائق اور حقدار تھے اللہ کے احسان کے تو وہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو برتری دی ہے لہذا ایمان میں بھی برتری اگر اللہ دے تو ہمیں ہی دے گا دراصل اللہ کے ہاں قدر و منزلت انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص سے ایمان لائے ایمان لے آئیں اخلاص کے ساتھ اور اللہ کا شکر بجا لائیں چاہے وہ کتنے ہی غریب اور محتاج کیوں نہ ہو اللہ کے نزدیک خالی دنیاوی نسب خاندان یا مال و متا اس کی کوئی قدر نہیں ہے دنیاوی خوشحالی کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے ان اکرمکم عند اللہ اللہ کے ہاں تم میں سے معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تقوی والا ہے وہ ادا جا کلین بھی اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں فقل السلام علیکم تو آپ انہیں سلام کہیں آپ انہیں کہیں کہ تم پر سلام ہے کا تب اللہ نقصی رحمان تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے ان نہ من امل امن کمسو ام بھی جہالت بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی برا کام کرے گا جہالت سے اسلحہ اور پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے فن غفور اور تو بے شک وہ نہایت بخشنے والا بے حد رحم والا ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمزور اہل ایمان کو اپنے سے دور کرنے سے منع کیا تھا اب اس آیت میں ان کے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا ہے کہ جب وہ آئیں تو انہیں سلام کہیں ایمان والے سے کمزور اور غریب ہی کیوں نہیں لیکن وہ آئیں تو ان کو ان کی عزت افزائی کریں اور انہیں سلام کہیں یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود پراشوب دور میں بھی آپ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں انہیں امن اور سلامتی کی خوشخبری دیں سلام پیش کریں مطلب امن اور سلامتی کی دنیا میں بھی امن آخرت میں بھی امن یعنی کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ تعالی کے عذاب سے امن والے ہو گئے اب ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی پکڑ نہیں ہوگی جو وہ کفر کی حالت میں کرتے رہے اسلام لانے سے پہلے حالت کفر میں تھے نا جو گناہ سرد ہوئے اب ان پر پکڑ نہیں ہوگی سلام ان, ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا ادب احترام کرنا چاہیے متقی پرہیزگار لوگ صالح لوگ ان کا ادب ان کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے اور فرمایا کاتاب رب و خبر رحما تمہارے لیے سلامتی ہے اور تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحم کرنا مہربانی کرنا لازم قرار دے دیا ہے اور مہربانی کیسی ہے اس کی وضاحت اللہ نے آگے کی کہ انح من ناملہ من کم سو امبی جہالت ان تن وادی و اسلحہ غفوری مطلب کہ جس سے کوئی گناہ سرد ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور وہ آغاز جو حالت کفر میں ہوئے اسلام لانا ہی توبہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یا ما ماں کا نا قبلہ ہو بول ہجرا تو تہ اسلام اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کو بلیا بیٹ کر دیتا ہے اور ہجرت ہجرت سے پہلے والے سارے گناحوں کو مٹا دیتی لیکن نیکیاں ختم نہیں ہوتی ایک آدمی مسلمان ہوا کہتا ہے کہ جو میں نے نیکیاں کی فرمایا اسلمتا علاما اسلفتا من خیر جو تھی خیر پہلے کمائی ہے جو تون پہلے نیکیاں کی ہیں ان سمیت تو مسلمان ہو رہا ہے گناہ تیرے ختم لیکن حالت کفر میں جو نے نیکی کی اس کا اجر تجھے ملے گا کافروں کو تو, تو نیکی پر اللہ تعالی دنیا کے اندر اجر دے دیتا ہے نا اور آخرت سے ختم اور وہ مانگتے بھی یہی کچھ ہے ربانہ آتی فی الدنیا اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے اللہ فرماتے ہیں فربات خلاط آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اجہب تم تو یہ بات ہی کمفی تم بھی تم دنیا بھی زندگی کے اندر ہی اپنے نیک نیکاوال کا سیرا پا لیا ہے اور فائدہ اٹھا لیا ہے آج جو کافروں کے اوپر نعمتیں اور آسائشیں اور ان کی خوشحالی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ دنیا میں وہ جو کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کافروں کو بھی ان کی نیکی کا سلا دنیا کے اندر پورا پورا دے دیا ہے اور اہل ایمام کو ان کی نیکیوں کا سلا کچھ دنیا میں تھوڑا سا باقی سارا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھ لیا ہے اسٹارٹ کر لیا من امل امن کمسو امبی جہالت جہالت کے ساتھ کوئی گناہ کرے تو اس کا گناہ توبہ کرنے پر معاف ہو جائے گا اچھا اب جہالت جہالت کے ساتھ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے برے انجام کو بندہ نہ سمجھے گناہ کا جو برا انجام ہے اسے نہ سمجھے اور گناہ کر لے اور دنیا میں مسلمان سے جو بھی گنا ہوتا ہے وہ جہالت کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو بھی گناہ ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے مطلب گنا کرتے ہوئے اس کے انجام سے غافل ہو جاتا ہے اگر اس کے دل میں اس کا انجام اور اس کی سزا اور اللہ کے پکڑ کا معاملہ اس وقت موجود ہو اس کے دل میں تو کبھی گناہ نہیں کرے گا فوراً رک جائے گا لیکن اس وقت جب گناہ کرنے لگتا ہے اس کے دماغ سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں نتیجہ بھول جاتا ہے تو یہ جہالت ہی ہے من بعد, ہی پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے عام آلے کو چھوڑ کر اسلحہ اصلاح کر لے توبہ بھی کرے اور اپنی اصلاح بھی کرے یہ نہیں کہ توبہ کر کے پھر وہی کام توبہ کر کے پھر وہی کام وہ اسلحہ اسلحہ کرے فن غفور رحیم تو یقیناً وہ نہایت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا بدالی کا نفسر الیام اس طرح ہم آیا تقسیم کے ساتھ بیان کرتے ہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں والی تصطبین سبیر المجرمین تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے یعنی یہ باتیں ہم نے کھول کر اس لیے بیان کی ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جا سکے اور مجرموں کا راستہ بھی خوب واضح ہو جائے سے بچا جا سکے اس آئس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دعوت دین اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں انہیں مخالفین کے ہتھ کنڈوں سے پوری طرح سے باخبر رہنا چاہیے سبیر المجرمین مجرموں کا جو راستہ ہے مخالفین کا جو راستہ ہے وہ کیا کیا طریقے اپناتے ہیں کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں دعوت کو روکنے کے لیے داعی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پر گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ ان کی تردید وہ اچھی طرح سے کر سکے اگر ان کے اتکنڈوں کا پتہ نہیں ہوگا مخالف کی دلیل کا پتا نہیں ہوگا یا ان کی چالاکیوں کا ان کی چالوں کا علم نہیں ہوگا تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اس لیے داعی مبلغ تبلیغ کرنے والا دعوت دینے والا اس کو مخالفین کے بارے میں بھی پوری پوری معلومات رکھنی چاہیے صحابہ رضوان اللہ علیہ کی یہی خوبی تھی کہ ایک طرف تو وہ اسلام کو بخوبی سمجھتے تھے بڑی اچھی طرح سے اور دوسری طرف جاہلیت کے رسم و رواج اور قوانین سے پوری طرح واقفیت رکھتے تھے کیونکہ وہ خود جاہلیت سے گزر کے آئے تھے جاہلیت کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے اس لیے وہ جاہلیت کے رسوم و رواج اور ان کی خرافات کو اچھی طرح سے جانتے تھے